شق صدر ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائیوں کے ہمراہ بکریاں چرانے جنگل گئے ہوئے تھے کہ یک, یک آپ کا رضائی بھائی دوڑتا ہوا آیا کہ دو سفید پوش آدمی آئے اور ہمارے قریشی بھائی کو زمین پر لٹا کر ان کا شکم میں مبارک چاک کیا اب اس کو سی رہے ہیں یہ واقعہ سنتے ہی حلیمہ اور ان کے شوہر کے ہوش اڑ گئے پفت و خیزاں دوڑے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں اور چہرہ انور کا رنگ اڑا ہوا ہے حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے چمٹا لیا اور پھر آپ کے رضائی باپ نے آپ کو سینے سے لگا لیا اور آپ سے دریافت کیا کہ کیا واقعہ تھا آپ نے بیان فرمایا حلیمہ آپ کو لے کر گھر واپس آ گئی شک صدر کا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عمر میں چار مرتبہ پیش آیا اول بار زمانہ تفولیت میں پیش آیا جب کہ آپ حلیمہ سعدیہ کی پرورش میں تھے اور اس وقت آپ کی عمر مبارک چار سال کی تھی ایک روز آپ جنگل میں تھے کہ دو فرشتے جبریل اور میکائل سفید پوش انسانوں کی شکل میں ایک سونے کا تشت برف سے بھرا ہوا لے کر نمودار ہوئے اور آپ کا شکم مبارک چاک کر کے قلب متحر کو نکالا پھر قلب کو چاک کیا اور اس میں سے ایک یا دو ٹکڑے خون کی جمع ہوئے نکالے اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے پھر شکم اور قلب کو اس تشت میں رکھ کر برف سے دھویا بعد ازاں قلب کو اپنی جگہ پر رکھ کر سینے پر ٹانکے لگا دیے دوسری بار شکے صدر کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دس سال کی عمر میں پیش آیا یہ حضرت ابو حریرا سے صحیح ابن حبان اور دلائل ابی نعیم وغیرہ میں مذکور ہے تیسری بار یہ واقعہ باسط کے وقت پیش آیا جیسا کہ مسند ابی داود تو اور دلائل ابی نعیم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے چوتھی بار یہ واقعہ معراج کے وقت پیش آیا جیسا کہ بخاری اور مسلم اور ترمیزی اور نسائی وغیرہ میں ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے الحاصل یہ چار مرتبہ کا شق صدر روایات صحیحہ اور احادیث معتبرہ سے ثابت ہے اور بعض روایت میں پانچویں مرتبہ بھی شق صدر کا ذکر آیا ہے کہ بیس سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا مگر یہ روایت پیجمائے محدثین ثابت اور معتبر نہیں شق صدر کے اسرار پہلی مرتبہ جو حلیمہ سعدیہ کے یہاں زمانۂ قیام میں قلب چاک کر کے جو ایک سیاہ نقطہ نکالا گیا وہ حقیقت میں گناہ اور معصیت کا مادہ تھا جس سے آپ کا قلب متحر پاک کر دیا گیا اور نکالنے کے بعد قلب مبارک غالباً اس لیے دھویا گیا کہ مادہ معاشیت کا کوئی نشان اور اثر باقی نہ رہے اور برف سے اس لیے دھویا کہ گناہوں کا مزاج گرم ہے جیسا کہ شیخ اکبر نے فتوحات میں لکھا ہے اس لیے مادہ معاشیت کے بجھانے کے لیے برف کا استعمال کیا گیا ہے کہ حرارت آشیان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے اور قرآن اور حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے ترجمہ تحقیق جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ مال حرام اگرچہ دنیا میں کتنا ہی ٹھنڈا کیوں نہ ہو لیکن عالم آخرت کے لحاظ سے اس کا مزاج آگ سے کم گرم نہیں جیسے صبر کا مزاج اس عالم میں حنزل سے زیادہ تلخ اور عالم آخرت میں اصل یعنی شہد سے زیادہ شیریں ہے بقس الحاظہ اور ایک حدیث میں ہے کہ اسدقت و تطف القطی عطا کما یطف یعنی صدقہ گناہ کو ایسے ہی بجا دیتا ہے جیسا پانی آگ کو ایک اور حدیث میں ہے انََ الغذب مینشیتوانی و انشیتوان خلق مینار و انما یوتف انار فعیز غذیب احدم فلی یعنی غصہ شیطان کی جانب سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے نتیجہ یہ نکلا کہ غصہ آگ ہی سے پیدا ہوا ہے اور نست۔ کہ آگ کو پانی ہی سے بھجایا جاتا ہے اس لیے جب کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لے امام غزالی فرماتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرے یا غسل کرے آگ میں دو وصف خاص ہیں ایک حرارت اور گرمی اور دوسرے علو یعنی اوپر کو چڑھنا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وصف کے لحاظ سے غضب کا یہ علاج تجویز فرمایا کہ وضو کرو اور پانی سے بجھاؤ اور دوسرے وصف کے لحاظ سے یہ علاج تجویز فرمایا فلی یعنی جس کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اگر اس سے غصہ جاتا رہے تو فبحا ورنہ لیٹ جائے اس حدیث کو امام احمد ابن حنبل اور تمیزی نے ذر سے روایت کیا ہے غصے کی وجہ سے انسان میں جو ایک قسم کا علو اور بڑائی پیدا ہو جاتی ہے اس کا علاج اس تزل اور تمسکن سے فرمایا کہ غصہ آتے ہی فورن زمین پر بیٹھ جاؤ یا لیٹ جاؤ اور سمجھ لو کہ ہم اسی مشتقاک سے پیدا کیے گئے ہیں بخاری اور مسلم اور دیگر کتب سیاہ میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثناء کے بعد نماز میں یہ دعا مانگا کرتے تھے الثلج برد یعنی اے اللہ میری خطاؤں کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے اس دعا میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے نمبر ایک گناہوں کی نجاست کی طرف کہ ان کے دھونے کی اللہ سے درخواست کی اس لیے کہ طریقہ یہ ہے کہ نجاست اور ناپاکی ہی کو دھوتے ہیں پاک چیز کو نہیں دھوتے نمبر دو گناہوں کی حرارت اور گرمی کی طرف کہ برف اور اولے کے پانی سے ان کے بجانے کی درخواست کی گئی گناہوں میں اگر فقط نجاست ہی ہوتی اور حرارت نہ ہوتی تو ممکن تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بجائے برف کے پانی سے گرم پانی سے ان کے دھونے کی درخواست فرماتے لیکن گناہوں میں نجاست کے ساتھ حرارت بھی ہے اس لیے تطہیر نجاست کے علاوہ تبرید اور تسکین حرارت کی بھی ضرورت ہے گرم پانی سے اگرچہ تطہیر نجاس کا مقصد حاصل ہو سکتا ہے مگر تبرید اور تسکین کا مقصد اعلیٰ وجھل عتم برف اور اولے ہی کے پانی سے حاصل ہو سکتا ہے اس لیے نبی کریم علیہ سولات و تسلیم نے بجائے گرم پانی کے ٹھنڈے پانی سے گناہوں کے دھونے کی دعا فرمائی اسی وجہ سے امام نسائی نے اس حدیث سے یہ مسئلہ مستمت فرمایا کہ نماز کے لیے بجائے گرم پانی کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا افضل اور بہتر ہے اس لیے کہ وضو اور نماز سے مقصد گناہوں کی آگ کو بھجانا ہے جیسا کہ ذر کی حدیث سے جو غصے کے علاج کے بارے میں گزر چکی معلوم ہوتا ہے اور موجم تبرانی میں عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے وقت ایک منادی اللہ کی طرف سے ندا دیتا ہے کہ اے بنی آدم اٹھو اور اس آگ کو بجھاؤ جو تم نے اپنے, اپنے اوپر روشن کی ہے اہل ایمان اٹھتے ہیں اور وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتا ہے جس طرح ان آیات اور احادیث سے گناہوں کے مزاج کا گرم ہونا معلوم ہوتا ہے ایسا ہی حب الہی اور محبت خداوندی کے مزاج کا سرد ہونا معلوم ہوتا ہے حدیث میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہ مجاء الحب کا احب الفسی و اہلی و من الماء البارد یعنی اے اللہ اپنی محبت میرے لیے سب سے زیادہ محبوب بنا دے حتیٰ کہ میرے نفس سے اور میرے اہل سے اور ٹھنڈے پانی سے ماء بارد یعنی ٹھنڈے پانی کا مزاج تو بارد ہوتا ہے لیکن اہل کا مزاج بھی بارد معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ حق تعالی جل جلشانہ نے قرآن میں اپنے خاص بندوں کی یہ دعا ذکر فرمائی ہے ربنا حبلنا من ازواجینہ وزریاتینہ قرۃ آئین اے ہمارے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ظاہر ہے کہ آنکھ ٹھنڈی ہی چیز سے ٹھنڈی ہوگی نہ کہ گرم چیز سے اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے ایک سلسلہ میں مائع بارد اور اہل کو ملا کر دعا فرمائی کہ اے اللہ اپنی محبت گھر والوں اور ٹھنڈے پانی سے کہیں زائد ہمارے لیے محبوب بنا دے آمین ایم نح کے نزدیک اگرچہ معطوف اور علیہ میں مناسبت ضروری نہیں کیونکہ یہ شے ان کی موضوع بحث سے خارج ہے مگر بلاغا کے نزدیک مناسبت ضروری ہے پس ناممکن ہے کہ نبی اکرم سرور عالم افس العرب بلاجم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام فصاحت التیام مناسبت سے خالی ہو جس طرح آیات اور احادیث سے ماسی کا مزاج گرم ہونا اور طاعات کے مزاج کا بارد ہونا معلوم ہوتا ہے اسی طرح کچھ خیال آتا ہے کہ شاید مباحت کا مزاج معتدل ہو اللہ سبحان وطال عالم اور دوسری بار دس سال کی عمر میں جو سینہ چاک کیا گیا وہ اس لیے کیا گیا تاکہ قلب مبارک مادہ لہو و لائف سے پاک ہو جائے اس لیے کہ لہو و خدا سے غافل بنا دیتا ہے اور تیسری بار باثت کے وقت جو قلب مبارک چاک کیا گیا وہ اس لیے کہ قلب مبارک اسرار وحی اور عروم الہیہ کا تحمل کر سکے اور چوتھی بار معراج کے وقت اس لیے سینہ چاک کیا گیا تاکہ قلب مبارک عالم ملکوت کی سیر اور تجلیات الہیہ اور آیات ربانیہ کے مشاہدہ اور خداوند زلجلال کی مناجات اور اس کی بے چون و چگون کلام کا تحمل کر سکے غرض یہ کہ بار بار شق صدر اور ہر مرتبہ کے شق صدر میں جداگانہ حکمت ہے بار بار شق صدر سے مقصود یہ تھا کہ قلب متحر و منور کی تہارت و نورانیت انتہا کو پہنچ جائے شق صدر کے واقعہ سے حضرت حلیمہ کو اندیشہ ہوا کہ مبادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی صدمہ نہ پہنچ جائے اس لیے آپ کو حضرت عامنہ کے پاس مکہ لے کر حاضر ہوئیں اور تمام واقعہ بیان کر دیا حضرت عامنہ اس واقعہ کو سن کر بالکل ہراساں نہ ہوئیں اور ان انوار و تجلیات اور ان خیرات اور برکات کا جو زمانہ حمل اور ولادت باصادت کے وقت ظاہر ہوئے تھے ذکر کر کے یہ فرمایا کہ میرے اس بیٹے کی شان بڑی ہوگی اس مولود مسعود تک شیطان کی رسائی ناممکن ہے تم مطمئن رہو اس کو کوئی گزن نہیں پہنچ سکتی حلیمہ اپنے گھر واپس ہو گئیں اور آپ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس رہنے لگے جب عمر شریف چھ سال کو پہنچی تو حضرت عامنہ نے مدینہ کا قصد فرمایا اور آپ کو بھی ساتھ لے گئیں امہ ایمن بھی آپ کے ہمراہ تھی ایک ماہ اپنے میکے میں قیام کیا پھر آپ کو لے کر واپس ہوئیں راستے میں مقام ابوا میں حضرت آمنہ نے انتقال فرمایا اور وہیں مدفون ہوئیں انا ل وا الیہ راجعون